ہم ہر رکوع اور سیدے والی نماز میں کہہ کہا لگانا یہ بھی ناقد بدو یہ یعنی نماز جنازہ میں اگر کوئی کہہ کہا لگائے تو ناقد بدو نہیں کیونکہ وہ صلاح ذات رکوع اور سجود نہیں ہر رکوع اور سیدے والی نماز میں کہہ کہا لگانا یہ بھی ناقد بدو ہے ہم یہ نجس خارج نہیں ہے اور نماز کے علاوہ بھی نماز کے علاوہ اگر کوئی ہنسے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا کہا کہا لگا کے ہاں اس جیسی حدیث کی وجہ سے یوترا کل کے آس،, آس چھوڑ دیا جاتا ہے انتہائی پرلے درجے کی ذیف بہت ہے اور اس کو کہتا ہے ایسی حدیث کے ذریعے کیاس چھوڑ دیا جاتا ہے ہاں اسی پر اتفاق کیا جائے گا مطلق نماز پر نماز جنازہ پر اس کو محمول نہیں کیا جائے گا اور دو نجیر آنے ہی جو خود بھی سن سکتا ہو اور ساتھ والا بھی اور ذہق جو بندہ خود سنے آواز دوسرے کو نہ آئے ہاں یعنی جو ذہق ہے یہ نماز اس سے فاصل ہوگی انسنے سے بدو نہیں اور کہہ کہے سے بدو بھی ٹوٹ جائے گا سب اٹکل پچو ہیں کوئی دلیل نہیں ہاں چمونا جی باہر نکلے پا مسمل کا تو بزرگ اٹھ جائے گا ہاں اگر ز... یعنی کہ کوئی زخم ہے زخم ہے کیڑے پڑے ہوئے ہیں وہاں سے اگر کوئی وہ اے... کیڑا نکل جاتا ہے زخم سے یا اس سے کچھ گوشت زخم سے نکل کے ٹوٹ کے گر جاتا ہے تو وضو ٹوٹے گا نہیں ہاں دابے سے مراد دودھا ہے ماجدیں نہیں نکلنی نا سنڈی نکلے گی کیڑا اور یہ اس وجہ سے ہے نا کے اس وجہ سے نہیں بنے گا ہاں کیونکہ جو اس سنڈی کے اوپر لگا ہوا ہے وہ نجس ہے وہ سنڈی خود نجس نہیں اور جو اس کے اوپر لگی ہوئی ہے نجاست وہ تو بالکل کلیل ہے تھوڑی سی اور کلیل جو نجاست ہے حدث الفی صبفی سبیلینی سبیلین لین میں کلیل نجاست حدث ہوتی ہے دونہ غیر ہی ماں سبھیلین کے علاوہ سے اگر کلیل نجاست نکلے تو وہ نجس حدث نہیں ہوتی فشب حلجو شا آلفسا تو یہ مشابہ ہو گیا جشا اور یوشا پدا پد پھوسی کا فرق پتا جی آواز والا اور پھسا <ساس> <ساس> بغیر آواز کے پھوس کر کے نکل جائے اس ہوا کے جو نکلتی ہے مین قبول المرعتی ودکر الرجلی آدمی کے زکر یا عورت کی قبل سے جو ہوا نکلتی ہے اس کا یہ حکم نہیں ہے لاتم بعت ام محل نجاستی کیونکہ یہ نجاست کی جگہ سے نہیں آتی یہ ہوا جو دبر سے نکلے گی وہ تو نجاست والی جگہ سے سیاہ ہو کے آ رہی ہے اور جو قبل سے نکلے گی وہ نجاست والی جگہ سے نہیں آتی حتیٰ کہ اگر عورت مفضات ہو اس کی قبل سے اگر ہوا نکلے تو پھر وہ قبل سے نکلنے والی ہوا بھی ناقد بدو ہوگی کیونکہ احتمال ہے ہو سکتا ہے کہ یہ دبر سے آ رہی ہو مفضات اس عورت کو کہتے ہیں جس کا اگلا پچھلا دونوں راستے ایک ہو جائیں چلو اگر اس نے زخم کو چھیلا زخم کا جو اوپر بھرا ہوا ہوتا ہے اس کو اس نے چھیلا اس سے کوئی پانی یا کوئی پیپ وغیرہ نکلا وہ نکل کے اگر تو وہ زخم کے سر سے بہہ پڑا تو پھر وہ ناقد ودو ہے اور اگر بہا نہیں تو ناقد ودو نہیں ہوگا اور امام ظفر کہتے ہیں یعنی قدو فلوج دونوں وجہ میں وہ ودو کو توڑ دے گا ناقیدِ وضو ہوگا اور شافی کہتے ہیں دونوں صورتوں میں ناقید نہیں ہوگا وہ یہ مسئلہ تلخار جمین غیر سبھیلین یہ غیرصبیلین سے خارج ہونے والے نجاست کے بارے میں مسئلہ ہے اور یہ ساری چیزیں یعنی وہ پیپ بھی اور پانی سا بھی یہ سارا کچھ نجس ہیں کیوں کئی ہن خون پک جاتا ہے تو پک کے یہ پیپ بنتا ہے پھر سمع یسداد النسََََََََََََََ اور زیادہ پکتا ہے فيسير و صدیدن تو وہ شديد بن جاتا ہے کہیں ہن كچ گہو كہ لوگ خون پکتا ہے تو كچ گہو ہو جاتا ہے اس میں وہ خون اور پيپ مكسى ہوتی ہے اور زیادہ پکتا ہے تو پھر وہ پوری پيپ بن جاتی ہے سدید اور زیادہ پکتا ہے سمع يس سیر پھر وہ پانی بن جاتا ہے اس لیے جب وہ اس کو چھیلے گا فخارا جا بھی نفسی ہی وہ خود نکلے تو یہ حکم ہے آدھا یہ حکم اس وقت ہے جب وہ اس کو کاشا رہا فقارا جا بھی نفسی ہی اس کو چھیلے اور وہ خود نکلے اما ادا آسا رہا فخارہ جا بھی عصری ہی لیکن جب وہ زخم چھیلے اور چھین کے پھر اس کو دبائے نچوڑے دبانے کی وجہ سے اگر وہ نکلتا ہے لا تو وہ نہیں ہوگا بدو نہیں ٹوٹے گا لینہو مخرجن والئی سا بھی خارج کیونکہ وہ مخرج ہے نکالا گیا ہے خارج نہیں خارج ناقد ادو ہے مخرج ناقد بدو نہیں و اعلم چلو آگے غسل کراتے ہیں آپ کو پھر کا